نحمد على اعلیٰ رسولہ الکریم بعد فعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش راہل صدری و یسرمر واہل القدم السانی یفقہ قولی آمین وَعتم الحجولعمر طلّہ اللہ کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو سفر حج سے پہلے ضروری ہے کہ اس کی شعوری تیاری کریں کسی بھی عبادت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نیت کو خالص کریں کیونکہ حج تو ویسے بھی زندگی میں ایک بار فرض ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں ریا دکھاوا نمود و نمائش یا کوئی شہرت شامل ہو جائے کیونکہ جس نیت کے ساتھ ہم جو عمل کرتے ہیں اس کے نتائج ویسے ہی ہوتے ہیں حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی انہوں سے مروی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے فیصلہ ایک شہید کے بارے میں کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اسے نعمتیں یاد دلائیں گے اور اسے وہ نعمتیں یاد بھی آ جائیں گی پوچھیں گے اللہ تعالیٰ کہ تم نے اس نعمتوں کے ساتھ کیا کیا وہ کہے گا کہ اے اللہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ میں نے جان دے دی اللہ کہے گا نہیں تو نے یہ اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہے اور لوگوں نے تجھے بہادر کہہ دیا اسے منہ کے بل کھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جایا جائے گا اس کے بعد ایک عالم کو لایا جائے گا اور پوچھا جائے گا اور اس کو نعمتیں یاد دلائی جائیں گی اور وہ نعمتوں کو پہچان بھی لے گا اور پوچھا جائے گا کہ تم نے ان نعمتوں کے ساتھ کیا کیا کہے گا میں نے تیرے بندوں کو علم دیا قرآن کی تلاوت کی اللہ کہے گا نہیں تو نے یہ اس لیے کیا کہ لوگ تجھے عالم کہیں اور لوگوں نے تجھے کہہ دیا اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جایا جائے, جائے اسی طرح جس کو اللہ نے مال میں وسط دی تھی اس کو نعمتیں یاد دلائی جائیں گی اور اس سے پوچھا جائے گا تو نے ان نعمتوں کے ساتھ کیا کیا کہے گا یا اللہ میں نے تیرے بندوں پر خرچ کیا اللہ کہے گا نہیں تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں اور لوگوں نے تجھے کہہ دیا اسے منہ کے بل کھسیٹتے ہوئے جہنم رسید کر دیا جائے ان نما اعمال و اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے تو ضروری ہے کہ اس فرض کی ادائیگی سے پہلے ہم اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر لیں اسی کے ساتھ ساتھ جو مال اس حج پر خرچ ہو رہا ہے جو آپ لباس پہنیں گے جو منہ میں آپ نوالا ڈال رہے ہیں وہ مال بھی آپ کا پاک اور حلال ہونا چاہیے کیونکہ جو مال حلال نہیں ہوتا اللہ کے یہاں اس کی عبادت مقبول نہیں ہوگی اسی طرح اپنے دل کی اصلاح بھی کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ہمارے معاملات صحیح نہیں ہوئے تو اللہ اپنے حق میں کمی و بیشی کو تو معاف کرے گا لیکن لوگوں کے حق میں اگر ہم سے کمی و بیشی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں معاف کریں گے جب تک وہ خود نہیں معاف کرے گا سفر احج کے لیے جسمانی صحت روحانی صحت اور دل کی آمادگی بہت ضروری ہے آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر کتنی بھی آسانی ہو چاہے آپ فائیو سٹار ہوٹل میں ہی کیوں نہ ہو لیکن بہت زیادہ چلنا ہوتا ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ ابھی سے اپنے چلنے کی عادت ڈالیں اور ویسے بھی صحت کے لیے ضروری ہے چلنا اس کے علاوہ اپنی روح کو بھی پوری طرح سے بیدار کر کے جائیے گا اپنے رب سے مضبوط رشتہ قرآن کے ساتھ جوڑ لیجئے جو حج کے بارے میں آیات ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق قرآن میں جا بجا آیات ہیں کیونکہ حج سنت ابراہیمی کی یاد ہی میں کیا جاتا ہے وہ بغور پڑھ لیں ان کا ترجمہ ان کی تفسیر احادیث اس کے بارے میں جو ہے مستند ان کا مطالعہ کریں اچھی کتب کا مطالعہ کریں تربیتی نشستوں کو اٹینڈ کریں جو لوگ پہلے حج کر چکے ہیں ان کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں اپنے قلب کی تتہیر کریں کسی کے لیے آپ کے دل میں تنگی ہو کوئی کینہ ہو تو آپ اس سے معافی مانگ لیں بے شک آپ کا کوئی قصور کوئی غلطی نہ ہو لیکن یاد رکھیں میسج مت کر دیجئے گا کیونکہ میسج وہ کام نہیں کرتا جو آپ اس کے پاس جا کر اس کے پاس بیٹھ کر جو آپ اس کی دل آزاری اس کی ہو گئی ہے اس کو دور کریں گے تو یہی وہ سارے اعمال ہوں گے کہ جو آپ کے حج کو حج مبرور بنانے میں مددگار ثابت ہوں گے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں و تضوف انا خیر تقوا و تقونی یا الباب اور سفر حج پر جاتے ہوئے زیادہ راہ لے لو اور بہترین زاد راہ تقوا ہے آپ بہت ساری تیاریاں جاتے ہوئے کریں گے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں مثال کے طور پر ابائے ضرور دو رکھ لیں پانچ سے چھ جوڑے رکھ لیں دو چپلیں ایسی جن کو پہن کر چلنے کی آپ کی عادت ہو کیونکہ نئی چپل سے کبھی کبھی چلنے میں دشواری ہوتی ہیں چپل رکھنے کا بیگ بھی رکھ لیں اسی طرح اگر چشمہ پہنتے ہوں تو چشمہ ضرور ایک سے دو ضرور رکھ لیں کوئی میڈیسن یوز کرتے ہیں تو وہ میڈیسن اپنے ساتھ رکھ لیں پانی کی بوٹل ضرور رکھ لیں چٹائی جو عموماً مزدلفہ میں اس کی بہت ضرورت ہوتی ہے اور نیل کٹر ہے کینچی ہے آپ کے سوئی تاغے ہیں اور بیت اللہ اور ایسے مقامات پر جانے کے لیے بہت چھوٹا سا بیگ جس میں ہر وقت آپ کے پاس یہ سامان ہو کیونکہ بڑے بڑے پرس اور بیگ ہوتے ہیں رش ہوتا ہے لوگوں کو ٹکرا ٹکرا کر جاتے ہیں تو ہم کوشش کریں کہ ہماری وجہ سے کسی کو کوئی بھی تکلیف نہ ہو اور آپ نے یہ بھی سن لیا فتقونی یا ال الباب مجھ سے ڈرو اے عقل والوں تو اپنے آپ کو سفر حج کے ذریعے عقل والوں کی فہرست میں ضرور شامل کروا کے آئیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو حج مبرور کی سعادت عطا کرے واخر دعوانا ان الحمد رب العالمین